خطبہ نمبر تریپن آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں روزے عید الاضحی کا تذکرہ ہے اور قربانی کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن تمام وسلامت رحیم فَإِذَا سَلِمَتِ الْعُدُنُ وَالْعَيْنُ سَلِمَتِ الْعُضْحِيَّةُ وَتَمْنَتُ وَلَوْ كَانَتْ عَضْبَاءَ الْغَرْنِ تَجُرُّ رِجْ لَهَا إِلَى الْمَنْسِقِ قربانی کے جانور کا کمال یہ ہے کہ اس کے کان بلند ہوں اور آنکھیں سلامت ہوں اگر کان اور آنکھ سلامت ہیں تو گویا قربانی سالم اور مکمل ہے چاہے اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں اور وہ پیروں کو گھسیج کر اپنے کو قربانگاہ تک لے جائے